السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا چھتیسواں لیکچر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو پڑھا دیٹ واز دی انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی انٹو ایس ایم ای اس کے مختلف آسپیکٹس ہم نے ڈسکس کیے جس میں انسٹیٹیوشنل سپورٹ تھی جس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی تھا اور اس طرح سے مختلف اداروں میں سے سکلز تھیں ان کی اپگریڈیشن تھی ہم نے یہ بھی دیکھا جی کہ ہمیں ایسی انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہے جو ایسی سکلز کو جو ہے ٹرین کر سکیں جو کہ نئی ٹیکنالوجی کو ہینڈل کر سکیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی ایسی پبلیکیشنز کی بھی ضرورت ہے جو بائی لینگویل ہوں جسے ہمارے عام انڈسٹریل بھائی بھی پڑھ سکیں اور تعلیم یافتہ لوگ بھی پڑھ سکیں اور پھر اس کو جو انٹروڈیوس کرایا جائے جو ٹیکنالوجی ورلڈ میں ہمارے حساب کے مطابق ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق ہمارے اکنامکس کے مطابق یا ہمارے جیوگرافیکل فیکٹرس کے مطابق ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی جو انٹرنیشنل کانفرنس اسپیشلی ہوتی ہیں آن دا ٹیکنالوجی اس میں جو ٹیکنالوجی ہمیں سوٹ کرتی ہے اسپیشلی ان دا فیلڈ آف ٹیکسٹائل اور اسپورٹس گوڈس اور جو ہمارے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں اس کے اندر ہمارے چیمبر آف کامرس ہماری ٹریڈ آرگنائزیشنز پرائیویٹ سیکٹر سے سے جائیں اور جو اپنے ہمارے کام کی چیزیں ہیں وہاں سے چنیں اور پھر ان کو ترویج دیں مختلف اداروں کے ذریعے پیٹرنس کے ذریعے حکومت کی پیٹرنرز کے ذریعے اور پھر یہ اس کے جو ہے اور جیسا ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ہو بھی رہا ہے اور پھر لوگوں تک اس کا جو ہے ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ جو ہے وہ پہنچے ایک بات اس میں جو بہت قابل غور تھی وہ یہ تھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیشہ اصول ہے اکنامکس کا کہ ایس ایم ایز کے اندر جہاں پہ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ کامبینیشن آف نیو ٹیکنالوجی آ جائے تو اس سے بہتر کوئی انڈسٹری نہیں ہوتی ترقی کے لحاظ سے اور مالی معاونت جو ہے کسی ملک کو فراہم کرنے کے لحاظ سے اس میں جو کچھ ڈرا بیکس تھے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیے کہ جی بیسیکلی تھوڑا سا جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس میں اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں آپ کو کچھ سرکمسٹانشل فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ فائنینشیل فیکٹر ہوتے ہیں کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ جو ہے لیبر کے لحاظ سے فیکٹر ہوتے ہیں کچھ اسکلس کے لحاظ سے فیکٹر ہوتے ہیں تو ایکسٹرنل فیکٹر جو ہیں یا انٹرنل فیکٹر ان کو بھی ہمیں ساتھ ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے لیکن جو فائنلی بات تھی وہ یہی تھی کہ اس گلوبل ولیج میں سروائیو کرنے کے لئے اینڈ ٹو بی کمپیٹیٹو ود ادر پیپل اینڈ ٹو ہیو الیوریج ان دا مارکیٹ there is no other choice than to depend upon the new technology and its implementation in our industry. And Alhamdulillah, we have given the idea that in which starting from a small craftsman sitting in a village, the big industrialists, they have to pay for it and inshallah, it will continue to increase the amount of time. Come on, we see that where we have this list چھوڑا تھا وہیں سے اس کو شروع کرتے ہیں اور کیا کیا جو وہ ڈسکس کیے تھے فیکٹرز ہیں ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں لیٹس سی دیٹ آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل میٹنگز یہ آپ کو میں نے مختصراً لاسٹ ٹائم بھی بتا دیا تھا پھر ابھی میں نے آپ کو بریفنگ میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں ہمارے جو صنعت بھائی ہیں ہمارے جو ایس ایم ایس کے لوگ ہیں اور ایسی جو تنظیمیں ہیں ان کی آرگنائزیشن ہیں جو آپس کی ان کے عہدے دار جو ہیں وہ اسپیشلی اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں پبلک سیکٹر سے یہ لوگ جائیں اور پھر وہاں سے اپنی جو ہمیں سوٹ کرتی ہے ٹیکنالوجی اپنے حالات کے مطابق اس کو پک کر کے انڈر دی پیٹرج آف گورنمنٹ اس کو ترویج دی جائے اور لوگوں میں اس کو تقسیم کیا جائے اس کے بارے میں سکھایا جائے نیکسٹ فیکٹر کیا ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف کنسلٹ گروپس ایسے گروپس کو قیام میں لایا جائے جو کنسلٹیشن کا کام دیں مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیمبر آف کامسز میں مختلف ٹیکنالوجیز پہ مختلف جو ہیں گروپس وہ بنا دیے جائیں اگر کسی نے کوئی مشورہ لینا ہے یا کسی نے کوئی نئی جو ہے بات دریافت کرنی ہے یا کوئی صاحب جیسے میں نے ایسے گزارش کی ہے کہ جب آپ اس کمپٹیٹو ایٹماسفیئر میں سروائیو کر رہے ہیں تو آپ کو خود ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جی مجھے اس ریس میں آگے رہنا ہے اور مجھے جب تک میں بھاگوں گا نہیں میں پیچھے رہ جاؤں گا آئی ڈونٹ ہیو ٹو برس آئی ہیو ٹو رن تو اس کے لئے پھر آپ خود جو ہے وہ آپ کے اندر یہ انیشیٹو پیدا ہوتا ہے کہ آپ نئی ریسرچ نئے میتھڈ نئی مشینری نئے جو ویوز ہیں نئے جو چینجز ہیں ان کو اسٹڈی کریں ایسے کا قیام بہت ضروری ہے جن کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے جو لوگ ہیں وہ یہ حاصل کر سکیں معلومات کہ جی اوکے okay. میری ایک شرمک یا یونٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایکسپورٹ کروں تو کیا میں کسی اچھے انٹرنیشنل برانڈ کے مطابق جو ہے کیا میری کوالٹی ہے اگر نہیں ہے تو اس کی کیا ریزن ہے اور اگر میں اگر اس کے برابر اس کو کرنا چاہتا ہوں تو وٹ میتھڈ آئی شوڈ اڈاپٹ کیا نئی ٹیکنالوجی اس میں جو ہے وہ آئی ہے کہ میں اپنی پروڈکشن بڑھا لوں اپنی فنیشنگ کو اچھا کر لوں یا اپنی جو کوالٹی ہے اس کو ایکسپورٹ میں کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے تو ایسے کنسلٹ گروپ جو ہیں کنسلٹینٹس جو ہیں ایسے جو آ, ان کو مدد دیں کہ ان کو ہر طرح سے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کٹ ٹو د سائز ٹیلر میڈ ایک ان کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بتائی جائے انہیں کہ جو انہیں سوٹ کرتی ہے تو ایک یہ بھی ایک بڑا افیکٹو میتھڈ ہے اس سلسلہ میں پھر ہے جی فالو اپ آف اپروپریٹ چوائس آف ٹیکنالوجی فرام الٹرنیٹو آپ کے پاس بے شوار متبادل ہوتے ہیں کسی بھی ٹیکنالوجی کے لیے اسپیشلی ہمارے جو آ, ہمارے اپنے ملک کے اندر ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو فارمل ٹیکنالوجیز ہیں جس میں کئی چیزیں بہت اچھی ہیں اور ایسی ہیں جن کو پک کیا جا سکے کئی آ, مر, ہمارے جو علاقے ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں ابھی بھی بن رہی ہیں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور دے آر آل جو ہے وہ اپنی ہماری جو فارمل ٹیکنالوجی ہیں یا آ, جو ٹیکنالوجی ابھی جہاں پہ نہیں آئی, وہاں پہ آ, جو ہے وہ چیزیں ترویج پا رہی ہیں تو اصل میں یہ ہے کہ جی الٹرنیٹوز جو ہیں ہمیں وہ چا, تلاش کرنے ہیں کہ ہمارے لیے بیسٹ کیا ہے مے بی ایکسپینسو چیز جو ہے جو ایک بہت ہی مہنگی ملک میں بن رہی ہے وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے ہم افورڈ اس کو نہیں کر سکتے یا ہمارا ایس ایم اس کو افورڈ نہیں کر سکتا یا ہمارا سمال انڈسٹری اس کو افورڈ نہیں کر سکتی تو ہمیں اس کے الٹرنیٹیو دیکھنے ہیں اس کے متبادل دیکھنے ہیں ود ان کنٹری اور اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری جیسے اگر ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے فرض کیا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو اسپیشلی کٹر انڈسٹری ہے یا ایسی انڈسٹری جس کے اندر گرائنڈنگ انوالو ہوتی ہے وہاں پہ موٹرز کا استعمال بہت زیادہ ہے موٹرز کا استعمال اس طرح سے زیادہ ہے کہ گرائنڈ کے لیے یا ان کو جو ہے ٹولنگ کے لیے ہمیں جو ہے وہ یعنی میں نے خود دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک کارخانے کے اندر جو مزدور کام کرتے ہیں وہ ایک ایک موٹر کے اوپر ایک ایک آدمی بیٹھ کے اس کو مینولی کام کرتا ہے تو اب اگر ہم نے الٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں جی ہماری جو میں ایک کروڈس ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ جو موٹر ہے کیا اس میں فلکچویٹنگ کرنٹس آ رہے ہیں اس درنی ڈیوائس جو ان فلکچنگ کرنٹس کو قابو کر کے ہماری دس سے 15 یا پینتیس پرسینٹ یا That was introduced in 72. NASA mein, in USA this device was created in 1972 mein and effectively it was implemented but it is most effective at the places where you have variable speeds or where there fluctuating currents from motors. Ke. Maybe we have to go to so many places and go to technology but reverse engineering is there. we can have so many alternatives for that ضرورت ہے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے ایسی alternatives کی کہ ہم reverse engineering کر کے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے اپنی جو کاسٹ ہے ہماری جو ایسی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائیں کہ ہماری جو فکس کاسٹ ہیں اوور ہیڈ کاسٹ ہیں وہ کم ہو جیسے مٹیریل ہے اس کی یوٹیلٹیز ہے تو ایک چھوٹی سی تھی جو کی یہی چیز ہے کہ جی اس کے الٹرنیٹیوز اب ہزار جگہ موجود ہیں کہ ہمیں بیسٹ الٹرنیٹو کیا ہے اگر ہم ایک لاکھ ڈالر کی چیز افورڈ نہیں کر سکتے تو مے بیئر از این الٹرنیٹو این دا مارکیٹ دیٹ از اویلیبل این ون فورتھ آف دا پرائز دین وائی ناٹ ٹو گو فار دیٹ اور جو ہمیں سوٹ بھی کرتا ہو آفٹر سی سروس کے لحاظ سے ہماری اپنی جو آ, क, آ, ہماری جو کسٹمز ہیں یا ہماری جو, آ, جو ہمارا کلچر ہے انڈسٹری کے اس کے لحاظ سے تو always جب alternatives کو آپ دیکھتے ہیں alternatives کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے کہ نہیں تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے جو فائنلی یہ کہتی ہے جی کہ okay, it is suitable for this industry and for this kind of atmosphere تو اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے پھر ہے جی اویلیبل انفارمیشن جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس خود کیا ہے اس ملک کے اندر ہمارے ڈیٹا بینک کے اندر سب سے پہلے لیٹ اسٹارٹ اٹ فرام آر اون کنٹری فرام آور اون ایگزٹنگ اسٹرکچر فرام آر اون انسٹیٹیوشن فرام آور اون ریسرچ انسٹیٹیوشنس اور ہمارے جو اپنے ادارے ہیں ہم وہاں سے شروع کریں کہ جی اگر ہمیں یہاں سے کچھ چیز مل جاتی ہے تو وائی we go we have to go uh, ہم دو, کسی دوسری جگہ پہ کیوں جائیں لیٹ اسٹارٹ اٹ فرام ہماری یہاں پہ انڈیجنس ایسی بے شمار ٹیکنالوجیز ہیں جو جس کا کئی جگہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا جا سکا بے شمار را مٹیریلز ایسے ہیں جو ہڈن ہیں اور جو پراپر روڈ ورک نہ ہونے کی وجہ سے یا خدا نہ نخواستہ کوئی ایسی وجہ سے کہ جی وہاں پہ ابھی تک کوئی جو ہمارے نہیں پہنچ سکے کمیونیکیشن کے ذرائع تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھنا ہے جی واٹ وی ہیو اویلیبل انفارمیشن مسٹ بی اویلیبل آن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن بینک فار اویلویشن اینڈ کمپیریزن آف الٹرنیٹو ٹیکنالوجیز کہ جب آپ نے الٹرنیٹو ٹیکنالوجی آپ نے یوز کرنی ہے یا آپ نے متبادل ایک لے کے آنی ہے ٹیکنالوجی تو پہلے یہ دیکھ لیں آپ کے پاس ضرور ڈیٹا بینک ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ان کے کمپیرزن کے کیا ضروری معلومات ہیں کین یو کمپیئر این ایپل آپ کے پاس اگر کوئی باہر سے کوئی کوئی یا کوئی آئی آتا ہے یا آپ کو کوئی فلوٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے تو آپ اپنا ڈیٹا بینک میں سے اپنی جو انڈیجینس ٹیکنالوجیز ہیں اپنی جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس میں سے دیکھیں کہ کیا یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کیا اس کی ضرورت ہے کیا ہمارے جو اگزٹنس سرکمسٹانسز ہیں اس میں اس کا کوئی متبادل موجود ہے کیا ہمارے اپنے ایسے ذرائع ہیں یا ہم اس کے لیے کوئی ریویسٹ انجینئرنگ کر کے یا کوئی اور میتھڈ استعمال کر کے ہم اس کا الٹرنیٹو جو ہے بنا سکیں تو جب تک آپ کے پاس اپنا ڈیٹا بینک اور اویلیبلٹی نہیں ہوگی کمپیرزن کی اس وقت تک یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں فائدہ مند ہمارے لیے ہے یا نہیں یا ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے یہ ہمیں کچھ دے گی یا نہیں یا اس سے ہمیں کوئی فائدے ہوں گے یا نہیں تو یہ اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ اپنے پاس جو اویلیبلٹی انفارمیشن کی اس کو اصرٹن کیا جائے اور اس کے بہاف کے اوپر اس کے ڈیٹا بینک کے اوپر اس کی جو ہے ایک تقابلی جائزہ یعنی کمپیرٹیو اسٹڈیز جو ہے وہ کی جائیں اور پھر اس کی جو سلیکشن ہے اس کو کیا جائے میتڈز آف انٹیگریٹنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان اکنامک اینڈ سوشل ڈیویلپمنٹ کہ کس طرح سے ہم سائنس آف ٹیکنالوجی کو ہے اس کی انٹیگریشن جو ہے کیسے کر سکتے ہیں سوشل اور جو اکنامک ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اندر اس کے میتھڈز کیا ہیں کیا کیا طرح اس کے طریقے ہیں مروز ہیں جو لیٹس ڈسکس دیم ون بائی ون اسٹیمولیٹنگ پالیسی اینڈ ڈسیزن میکرس یعنی کہ اگر ہمیں ایک اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جی جہاں پہ فرش کیا آپ یہ جی سمجھتے ہیں ایک کلسٹر ہے یا ایک گروپ ہے انڈسٹریلسٹ کا یہ سمجھتا ہے جی کہ اوکے ہم اگر اپنے پاکستان میں پیپر یا سلور جو ہے جسے الیومینیم کہتے ہیں اس کی شیٹس کے لیے ہمیں پریسز چاہیے اور وہ پریسز اگر ہم یہاں پہ لے آئیں ملٹیپل پریسز تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اچھی الیومینیم شیٹ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز جو ہے یا اپنی جو مطالبہ ہے وہ پالیسی میں کس تک یا ڈسین میں کس تھرو دیر آرگنائزیشن یا تھرو پروفیشنل ضرور کہ جی ہمیں ایک سال یا دو سال کے لیے ضرور ایسی ریاتیں دی جائیں ایسی پالیسی میں چھوڑ دی جائے کہ یہ مشینیں میکسیمم ہم لے کے آئیں تاکہ جس جگہ پہ ہم ڈیفیسٹ ہیں یا جس جگہ پہ ہمیں ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی وہاں پہ ہمارے پالیسی میکرز کو آپ بتائیں گے کہ جی یہ خود ہمیں اس کی ضرورت ہے ان کو تو پھر ان کو پتا چلے گا جی کہ جی ہم نے اس میں چونکہ یہ لوگوں کی یہ نیڈ ہے تو اٹس یور ڈیوٹی کہ جی آپ اپنی آرگنائزیشنس کے ذریعے اپنی جو آپ کی جو فیڈریشنز ہیں یا چیمبر آف کامرس ہیں ان کے ذریعے جو پالسی میکر یا ڈسیزن میکرز ہیں ان تک اپنی جو نیڈز ہیں اپنی جو ضروریات ہیں ان کو جب آپ پہنچائیں گے تو اس سے پھر یہ ڈسیزنز جو ہیں اور فیسیلیٹیشن جو ہے اس کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا پھر جی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار پروموٹنگ اپلیکیشنز آف ٹیکنالوجی یا ریسرچ جو ہے اس کے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جو اس ٹیکنالوجی کو اس کے اوپر ریسرچ کریں اس کے اوپر محنت کریں اس کے اوپر کام کریں اور اس کو پھر عام کریں لوگوں کے اندر اس کو پھیلائیں اس کے ایک اگزامپل ہے پی سی ہماری گورنمنٹ کا ادارہ ہے ریسرچ رہا ہے پی ٹیک جیسے میں نے گزارش کی تھی اس طرح کے ادارے ہیں ٹیویٹا ہے تو یہ سارے ادارے جو ہے بیسیکلی اسی مختلف مطلب نوعیت کے کام کرتے ہیں کہ ریسرچ یا ان کی جو انویشن ہے نئی اس کو دیکھتے ہیں اپنے لوکل کرائیٹیریا کے حساب سے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو مزید جو ہے آگے لے کے جایا جائے, جائے مزید ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ ترقی دی جائے بیسیکلی یہاں پہ ایک چیز جو بڑی کلیئر سامنے آتی ہے جو ہمیں ڈسکس کرنی پڑتی ہے کہ ایسے میں یا بزنس جو ہے یا سمال بزنس جو ہے یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ یہ Universities کا چیپٹر ہے Research کہاں پہ ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں में میں جہاں پہ سائنس ترویج پاتی ہے یونیورسٹیز میں تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کیسے کرنا ہے یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہوتی ہے یونیورسٹی کے اداروں کی جو ریسرچ ہوتی ہے یا ایسے ادارے جہاں پہ سائنٹسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ریسرچ ہوتی ہے وہ پینٹڈ نہیں ہوتی اور اس طرح سے وہ صرف پیپر پبلشنگ تک یا لائبریریز کے اندر تک محدود رہ جاتی ہے تو یہ ہم اپنے ایک علیحدہ اسی ہم نے لیکچر میں ایک رکھا ہوا سبجیکٹ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے کس طرح سے باہمی طور پہ جو ہے وہ ملانا ہے تو یہ بیسکلی جو ہے یہ دونوں ایک پولز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کیوں اتنی امپورٹنس ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اکٹھا کریں تو ضرورت ہے ایسے اداروں کی ایسی انسٹیٹیوشنس کی جہاں پہ اور ریسرچ ہو اور وہ ریسرچ ہو جو ہمارے لوکل حالات کو سوٹ کرے اگر ہم وہ ریسرچ کرتے ہیں جو آلریڈی امریکہ کے لیے یا کسی اور برطانیہ کے لیے یا فرانس کے لیے یا یورپ کے کسی ملک کے لیے ہے اور وہ ہم یہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو مے وہ آ, نہیں چل سکے گا اس کے لیے وہی ریزن ہے جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہر ملک کے اپنے جغرافائی جیسے ایمبیئنٹ ٹیمپریچر ہے اپنے سوشل فیکٹرز ہیں آپ کے آپ کے ویدر فیکٹرز ہیں جوگرافیکل فیکٹرز ہیں نیٹک فیکٹرز ہیں تو آپ کو جو بھی چیز یہاں پہ کرنی پڑتی ہے امپلیمینٹ وہ اپنے ان فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے اس کو کٹ ٹو دی سائز کرنا پڑتا ہے اور ٹیلر میلڈ کرنا پڑتا ہے اس لیے ضرورت ہے ایسے اداروں کی جو ان چیزوں کو یہاں پہ لا کے جیسے میں نے گزارش کی تھی پہلے ایک مثال کے ذریعے انوویٹنگ uh, انٹرپرینورس کی اور امیٹیٹنگ انٹرپرنیورس کی تو ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے امیٹیٹنگ کی جو کہ یہاں پہ چیزوں کو امیٹیٹ کریں ہماری ضروریات کے مطابق اور اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں ریسرچ اینڈ سائنٹفک انسٹیٹیوشنس کی جہاں پہ وہ ریسرچ ہو جو ہمیں سوٹ کرتی ہے فار ہیونگ دا نیو ٹیکنالوجی لیٹ ڈسکس واٹ نیکسٹ وی ہیو اسٹیمولیٹنگ سپلائز آف ٹیکنالوجی اینڈ اکومنٹ فار ری ڈیزائن آف ٹیکنالوجی اگر ایک ادارہ ہے یا ایک انسٹیٹیوشن ہے یا ایک مینوفیکچرر ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ اگر کوئی آپ کے لئے ٹیکنالوجی کو بناتا ہے یا آپ کے لئے انٹروڈیوس کراتا ہے چاہے وہ الیکٹرانکس میں ہے چاہے وہ مکینکل انجینئرنگ میں ہے چاہے وہ الیکٹرانکس میں الیکٹریکل uh, کا کوئی پارٹ بایو انجینئرنگ کا پارٹ ہے تو اس کو ری ڈیزائن اس طرح سے کیا جائے یا اس کو ریڈ ڈیزائننگ اس, اس طرح سے کی جائے کہ وہ آپ کو سوٹ کرے آپ کے انڈسٹریل جو اگزٹنگ اسٹرکچر ہے اس کو سوٹ کرے آپ اگر ایک ایسی فیکٹری میں جہاں پہ آپ کے پاس مینوئل لیبر ہے اور وہاں پہ آپ جو اپنی لیت مشین ہے اس کو مینولی اوپریٹ کرتے ہیں تو آپ آل وہاں پہ ٹوٹلی totally کمپیوٹرائزڈ ایک ہنڈریڈ چپ بیسڈ وہاں پہ سی این سی لیس مشین لگا دیتے ہیں تو ظاہر ہے نیکسٹ ڈے وہ مزدور جو ہیں یا وہ جو کاریگر ہیں اس پہ کام نہیں کر سکیں گے ضرورت ہے کہ اس کو ری ڈیزائن کیا جائے اس کیلبر کے مطابق اس حساب کے مطابق اس حالات کے مطابق جو ایگزٹ کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں اس ملک میں یا اس سیگمنٹ میں جس سیگمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یا پھر ان جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرانے سے پہلے جو اگزٹنگ مین پاور ہے یا جس نے اس کو یوز کرنا ہے اسپوز ٹو ہینڈل دین ان کو پہلے سے ٹرینڈ کیا جائے ایسے انسٹیٹیوشنس میں تاکہ جو گیپ ہے بیچ میں یوز کرنے کا یا جو ایک بیچ میں وقفہ رہ جاتا ہے وہ بیچ میں محسوس نہ ہو تو یہاں پہ آ है جو ریڈیزائننگ ہے ری ڈیزائننگ آف ٹیکنالوجی ہے ری ڈیزائننگ اکارڈنگ ٹو آر نیڈز ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں وائل وی آر ڈسکسنگ دی انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی ان دی ڈویلپمنٹ آف ایس ایم تو یہ ایک بڑا قابل غور پوائنٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا پھر ہے جی اسٹیمولیٹنگ گورمنٹ اینڈ ڈونر ایجنسیز ان انڈسٹریلائزڈ کنٹریز کہ ہم مختلف جو ڈونر ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ مختلف جو ممالک ہیں مختلف ہمارے جو اپنے ملک کے ذرائع ہیں ان کو اسٹیمولیٹ کریں ان کو جو ہے وہ کہیں جی کہ ہمیں جو ہے آپ جب بھی کوئی ایڈ دیں تو ٹیکنالوجی بیس دیں یا اگر آپ ٹیکنالوجی فراہم کرتے ہیں تو ایڈ بیس دیں یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیونکہ عموماً چھوٹے ممالک میں سب سے جو بڑا پرابلم ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ فائنینسنگ کا ہو جاتا ہے اور اگر ایکوٹی کریٹ کرنی پڑے تو وہ مشکل پڑ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں وینچر کیپٹل کی ان کا فقدان ہوتا ہے یا وہ اتنے بڑے سطح پہ نہیں ہوتی کہ آپ وہاں پہ کسی چیز کو انڈر رائٹ کرا کے یا کسی چیز کو آپ جو ہے آ, وہ مارکیٹ کے اندر جو سٹاک مارکیٹ کے اندر لا کے آپ جو ہے وہ وینچر کیپٹل جو ہے اپنے لیے ایکوٹی کیپٹل جو ہے اس کو ریز کر سکیں تو اسی لیے جو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے وہ خالص جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی فائنشیل ایڈ پہ یا اگر آپ کو ایک ٹیکنالوجی آتی ہے اور اس کے پاس آپ کو یوز کرنے کے ذرائع نہیں ہیں تو وہ بیسیکلی فیل کی صورت میں سامنے آتی ہے مثلاً میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہمیں اسپیشلی باہر سے کوئی ایسی ادویات آ گئی ہیں پیسٹیسائڈس کیڑے مارنے کے لیے جو کہ بہت افیکٹو ہے اینڈ وی ڈونٹ ہیو دی انفراسٹرکچر اور وی ڈونٹ آ, جو سپرے مشینز ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے تو ہمارے لیے وہ چاہے جتنی بھی اچھی ہوں یا جتنی بھی وہ افیکٹو ہوں بیکار ہیں یہی ایک مثال کروڈ سی ہے کہ جی آپ کے پاس اس ٹیکنالوجی کو یا اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے جب تک ذرائع نہیں ہیں یا آپ کے پاس اس کے لیے میتھڈز نہیں ہیں تو وہ چاہے جتنی بھی ہائی ٹیک چیز ہو وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے ہمیں اگر Uh, کوئی جو ہے وہ ایجنسی uh, جو ہے یا کوئی ڈونر ایجنسی جو ہے وہ uh, جو ہے وہ سلیکون چپ دے دیتی ہے اور اس کے ساتھ uh, جو ہے وہ ماڈیولس بنا کے دے دیتی ہے کہ جی آپ یہ سولر انرجی کو یوز کریں آن لیس انٹل وی ڈونٹ ہیو دی انفراسٹرکچر فار امپلیمنٹیشن آف دا سولر سیل یا ہمیں وہ کہتے ہیں آپ رینیوبل انرجی میں آ کے ونڈ بیس جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ لے لیں تو ونڈ بیس انرجی کے لیے جب تک ہمارے پاس وہ اسٹرکچر نہ ہوگا ہمارے پاس وہ ونڈ ویلاسٹی نہ ہوگی جب ہمارے پاس تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملکی اور غیر ملکی یا ڈونر ایجنسی کوئی ایسے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں اگر وہ ایڈ دیتے ہیں تو ایڈ کے ساتھ ٹیکنالوجی مکس ہونی چاہیے اور اگر ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ اس کے جو مختلف جو لوازمات ہیں ٹریننگ کے لیے اس کی ترویج کے لیے اس کو اس کو نچلی صدر میں متعارف کرانے کے لیے وہ بہت جو ہے وہ ضروری ہیں تاکہ لوگ ٹرینڈ ہوں اس کو ایبزارب کرنے کے لیے میز ٹو انڈر ٹیک فار پروموٹنگ فریم ورک کہ جی کیسا جو کیا کیا ایسی ہم کیا ہم ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ہمارا جو فریم ورک ہے جو اس ساری چیزوں کے لیے ہم نے ڈھانچہ بنانا ہے اس کو پروموٹ کرے اس کو ترویج دے اس کو اس کی ترقی کے لئے یا اس کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور ان کو ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں اس میں جی پہلا آتا ہے اویلویشن اینڈ کمپیریزن آف الٹرنیٹو انڈسٹریل ٹیکنالوجیز سب سے پہلے وہی بات جو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ کے پاس ضرور ایسے میتھڈ ہونے چاہیے جہاں پہ آپ اویلویٹ کر سکیں کہ جو آپ کے پاس متبادل ٹیکنالوجی ہے کیا آپ کے پاس جو اگزٹنگ انڈیجینس ٹیکنالوجیز ہیں یا آپ کے پاس جو ایک اگزٹنگ اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں جب تک آپ کمپیرزن نہیں کریں گے آپ اس کی افیکٹونیس کا یا اس کی نان افیکٹونیس کا پتا نہیں چلے گا یا اس کے اگر فوائد ہیں اس کے جو کچھ بینیفٹس ہیں یا اس کے ڈی ہیں یا میرٹس ہیں جو بھی ہے وہ اس وقت تک پتا نہیں چلے گا جب تک آپ کے پاس ایک کمپیرزن کے لیے ڈاٹا نہیں ہوگا اور کمپیرزن کے لیے آپ کے پاس فیگرز نہیں ہوگی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو کمپیریٹو جو ڈاٹا ہے کمپیریٹو جو سلسلہ ہے وہ سارا وہ ہو اور پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے ٹیکنالوجی الٹرنیٹو متبادل جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس آتی ہے اس کو کمپیر کریں اب ضروریات کو دیکھیں اپنی جو ہے اویلیبل اسٹرکچر کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی جو ترویج ہے اس کی طرف آئیں کہ جی آیا یہ ہمارے لیے قابل استعمال بھی ہے یا نہیں نیکسٹ ہے جی پروموشن آف ٹیکنالوجیکل ریسرچ کہ جتنی آپ کی جو ریسرچ ہے ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے ٹیکنالوجی کے اندر جتنی ہماری ریسرچ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ تیز کیا جائے اس کو اتنا زیادہ اسٹیمولیٹ کیا جائے اس کو اس ڈگری پہ لے کے آ جائے کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہم جو ہے وہ کہیں سے امپورٹ کریں بلکہ ہمارے خود الحمدللہ ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں کہ اگر ہم اپنی ریسرچ جو ہے اس پہ پروموٹ کریں اس کو زیادہ سے زیادہ اس پہ توجہ دیں تو ہمارے اپنے یہاں پہ ٹیکنالوجیز انڈیجنیس کو ہم تھوڑا سا توجہ دے کے اتنا اچھا کر سکتے ہیں جو ہمارے ماحول کے مطابق ہماری چیزوں کو سوٹ کرتی ہیں اور بہت جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ جب ہمارے لوکل اداروں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی زیادہ سوٹ کی ہیں ہمارے انڈسٹری کو کہ شاید اتنی جو ہے وہ فارن ٹیکنالوجی نے وہ اس کو سوٹ نہ کرتی اس کی یہ وجہ تھی کہ جب وہ چیز بنائے گی جو لوکلی بیس ریسرچ کے اوپر ڈیزائن کی گئی تھی تو وہ پھر وہ فیل نہیں اس میں ہوتا وہ سارے فیکٹرز جو کہ کسی بھی چیز کو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں بنانے کے لیے وہ سارے, سارے کے سارے مینوفیکچر کے یا ریسرچ جو لوگ ہیں یا جو اس کے اوپر ڈیزائن ریسرچ یا اس کے اوپر جو پرفارمنس ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے کون سے فیکٹرز ہیں جن کے اندر اس نے چلنا ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے آپ ایک سائبیریا میں ٹھنڈے ملکوں میں چلنے والی جگہ پہ ایک جو چیز اٹھا کے نئی ٹیکنالوجی کی اگر اس کو ایک ہمارے گرم علاقے میں لگا دیتے ہیں تو وہ برف نہیں کرے گی اس لیے کہ وہ ایک ڈفرنٹ ایٹماسفیئر uh, سے آ کے ڈفرینٹ ایٹماسفیئر میں کام کر رہی ہے دونوں کے فیکٹرز ڈیزائننگ کے لہٰذا لہذا لوکلی ریسرچ جو چیز بنی ہوتی ہے اس کی افیکٹونیس اور اس کی جو uh, عملی یعنی اس کی جو پریکٹیکل ویلیو ہے وہ ہمیشہ زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے اس میں کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ uh, بات نہیں ہے پھر ہے جی کلیکشن اینڈ ڈسمنیشن آف پریکٹیکل کہ آپ دیکھیں جی کہ جہاں جگہ پہ جہاں جہاں پہ آ, یہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے جہاں جہاں پہ کچھ چینجز آئی ہیں جہاں جہاں پہ کچھ چینج کی گئی ہے جہاں پہ کچھ تھوڑی سی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے اس سے کیا فرق پڑا ہے اس سے کیا چینجز آئی ہیں آپ جب ان کو کلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک بڑا واضح ایک جو ہے وہ ڈیٹا بینک ایک بن جائے گا آپ کے پاس ایک واضح پکچر آ جائے گی فس کیا آپ کہتے ہیں جی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے آٹومیشن کی ہے یا جن جن لوگوں نے اپنی جو موٹرائزڈ پرائموور تھے ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے وولٹیج اسٹیبلائزر لگائے ہیں اور کنٹرول کیا ہے کرنٹ کی فلکچویشن کو ان کی ایفیشنسی پہ کیا فرق پڑا ہے تو فرض کیا آپ اگر اس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں پانچ سو یا چار سو یا تین سو یا کسی بھی نمبر کا تو آپ کے پاس ایک پکچر آ جی ایٹ لیسٹ یو ویل بی ایٹ اے ریزلٹ کہ جی جو کنٹرول کرنے والا ہے بجلی کی فلکچویشن کو یہ آلہ جو ہے سٹیبلائزر جو ہے یہ ایک افیکٹیو چیز ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا مزید سستا بنا کے اور اس کو مزید بہتر بنا کے اور اس کو زیادہ چیپ کر کے ضرور دینا چاہیے تاکہ اس سے جو ہے وہ ویریشن اف کرنٹ نہ ہو اور جو چانسز ہیں اس کے کلیپس کرنے کے فیوزز وغیرہ کے اور مشینوں کے روکنے کے وہ ختم ہو جائے جب تک آپ کے پاس کسی چیز کی پریکٹیکل جو اس کی پرفارمنس ہے اس کے پیپرز نہیں ہوتے ہم میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب بھی کسی ملک میں مرجرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ایکوزیشنز ہوتی ہیں کہ جی یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ایک ولڈ لیول کی اس کو, کو کوئی دوسرا گروپ خرید رہا ہے یا مرجرز ہو رہے ہیں آپ اس میں حصے داری ہو رہی ہے تو سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں کمپنی کا او این ایم جو پرفارمے ہیں وہ دکھائیں واٹ از ایم پرفارما آپریشن اینڈ مینٹننس پرفارما اس سے آپ کو ساری جو پکچر پتہ چل جاتی ہے کہ جی اس انڈسٹری کی مینٹننس اس انڈسٹری کی جو آ, ہے سارا حساب کتاب وہ کیا ہے اور اس کی مشین جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے اس کی میکینیکل سچویشن کیا ہے اس کے مینٹننس کے کتنے اخراجات ہیں اس کے کیا جو ہے وہ آؤٹ کم اس کا کیا ہوگا اور آیا یہ ہمیں جو ہے آ, ہم اس کو اگر کمپیرزن کر رہے ہیں ایک نئی انڈسٹری کے ساتھ تو ہمیں یہ مہنگی پڑے گی یا یہ اخراجات ہمیں سستے پڑیں گے اسی لیے جب تک آپ کے پاس ایک چیز کو اپلائی کر کے اس کے ریزلٹس نہیں ہوں گے آپ کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کر سکیں گے جب کمپیریٹو اسٹڈی نہیں کر سکیں گے تو الٹرنیٹو ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے اسپیشلی اسمال انڈسٹری میں اور ایسے جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے بنا کے ان کو دیکھا جائے اور اس کے بعد پھر ان سے فائدہ اٹھایا جائے ڈپینڈنگ اپان دیئر ریزلٹس دین ہے جی اپلیکیشن آف ٹیکنالوجی ٹو رل ڈیولپمنٹ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری most آف دا اسمال یونٹ اسپیشلی جو کہ ہماری ہینڈیکرافٹ بیسڈ انڈسٹری ہے یا ہماری جو جسے آپ ہیریٹیج کہہ سکتے ہیں وہ انڈسٹری جو ہے وہ دیہات میں ہے زیادہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے بعض جگہ پہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے بعض جگہ پہ ٹیلی کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ جو ہے رورل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو توجہ دینی ہے یا اس کے اوپر جو ہمیں جو سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ علاقے وہ ہیں جہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرا کے آپ کو جو بیسک چینجز ہیں ان کو اپ گیج کر سکتے ہیں بیسک چینجز جو ہیں وہ ایسے اداروں میں ایسے جو لوگوں میں آئیں گی جو کہ ایون بیسک ٹیکنالوجی سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں نے گزارش کی کہ ابھی بھی جو موٹرائز uh, uh, جو ہے سرکولیشن اس کی جگہ ابھی تک جو ہے وہ سٹرنگ uh, کے ساتھ اس کو جو ہے وہ گھمایا جاتا ہے کچھ دیہاتوں میں جہاں پہ یہ uh, جو شیپنگ ہوتی ہے اسپیشلی راؤنڈ شیپنگ جو ہوتی ہے تو شروع ہم نے جو uh, اب ٹیکنالوجی کو uh, ہمیں جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا وہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ ہماری بیسک انڈسٹری یا ایسی انڈسٹری جو کسی گھر کے اندر ہے یہاں پہ دو چار چھ لوگ فیملی کے کام کر رہے ہیں یا نگلیکٹڈ ایریاز ناٹ ان دا سینس کہ ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے ان دا سینس کہ وہ کمیونیکیشن کے لحاظ سے یا اپنی لوکیشن کے لحاظ سے ایسے جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں جو شہروں میں رہنے والے لوگوں کو ہیں تو وہاں پہ جب آپ ترویج دیں گے اور انٹروڈیوس کریں گے ایون بیسک ٹیکنالوجیز کو میں ایڈوانس ٹیکنالوجیز کی بات نہیں کرتا تو اس کے جو افیکٹس uh, ہیں وہ بہت زیادہ uh, اچھے ہیں اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ورلڈ میں آپ مختلف اسٹڈیز پڑھیں ایسٹرن یورپ میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں کوریا میں جہاں پہ بھی اس طبقے کو پکڑا گیا اس سیگمنٹ کو پکڑا گیا جو رورل بیس تھا اور ان کو ترویج دی گئی وہاں پہ جو رڈز تھے جو نتائج تھے ترقی کے چھوٹی انڈسٹری میں وہ بہت جلدی سامنے آئے اور بہت اچھے سامنے آئے اس کی یہ وجہ کہ وہاں پہ بیسک چینج کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کوئی زیادہ آپ کو تردد نہیں کرنا پڑتا ایک چھوٹی چینج ایک چھوٹی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرانے سے جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ بہت بڑے سامنے آتے ہیں ہم دیکھیں جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ٹیکنالوجی فار الٹرنیٹو سورس آف انرجی یہ ایک بہت ہی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ٹاپک ہے دیکھیں ہمارے ملک میں جو اس وقت ہمیں بیسکلی دو جو چیزیں ہیں یہ بیسک اور جو ہے وہ پلر کا کام دیتی ہیں ایک آپ کا را میٹیریل اور دوسری آپ کی یوٹیلٹیز بیسک جو جتنی آپ کا سٹرکچر ہے یہ ان دو چیزوں پہ کھڑا ہے را میٹیریل اگر آپ کا اپنا ہے اپنے ملک میں پروڈیوس ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی آسانی ہے انرجی جو ہے وہ جب تک سستی نہیں ہوگی جب تک چیپ نہیں ہوگی جب تک وہ ایکسس میں نہیں آئے گی عام آدمی کی تو اس وقت تک جو ریٹ ہے اس کی کیونکہ آپ کو پتا ہے نائنٹی پرسینٹ جو ہیں اکوپمنٹس جو ہیں وہ انرجی بیسڈ ہیں اور انرجی میں بھی پھر سب سے پہلے جو الیکٹریسٹی ہے ہماری اس کا نمبر آتا ہے دنیا میں بے شمار میتھڈز ہیں جن ممالک کے پاس وافر مقدار میں تیل ہے دے کین افورڈ دی تھرمل پاور پلانٹس اینڈ دے کین ویری ایزیلی گو فار دی برنگ آف آئل جن ممالک میں آ, کچھ اور ذرائع ہیں آ, نیوکلیر ہیں جو وہ پہ پہ زور دیتے ہیں جی کہ نیوکلیر جو ہے وہ پا پلاٹ لگائے جائیں لیکن الٹرنیٹو سورس جو چیپ ہیں وہ ایسے ہیں جو رینیوبل انرجی کے اندر میسر ہیں اس کے لیے مثال کے طور پہ ہمارے پاس سولر انرجی جو ہے وہ بہت ایک اچھا الٹرنیٹو ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے علاقوں میں ہمکلی ہم ایک آ, گرم خطے سے تعلق رکھتے ہیں سال میں سات سے آٹھ مہینے یہاں پہ گرمی رہتی ہے دھوپ وفر مقدار میں ہے اور اس کے لیے جو ماڈیولز ہیں اس کے سولر انرجی کے دے آر ویری گڈ صرف ہمیں ضرورت کیا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ہمارا جو سڈیکار انسٹیٹیوٹ ہے وہ ڈیویلپ کر چکے ایسی چیزوں کو وہاں پہ تھوڑا سا اس کو کمرشلائز کیا جائے اور لوگوں کو اس کی جو ہے اویئرنیس دی جائے کہ جناب آپ اپنی ایٹ لیسٹ جو بیسک ضروریات ہیں وہ الٹرنیٹو سورس کو اگر آپ ایک اچھا ماڈیول لگاتے ہیں سلیکون کا اور ایک اچھا آپ سولر سیل یوز کرتے ہیں تو بیس سال تک تقریباً اس کی جو لائف ہوتی ہے اور اس کو کسی مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑتی سوائے جو بیٹریز اس کی ہوتی ہیں اف امن دے آر گوڈ تو اس کو بھی بڑی کم مینٹننس کی ضرورت پڑتی ہے نان مینٹننس جو آہ وہ بھی بیٹریز مل جاتی ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا سورس آف انرجی ہے چیپ انرجی کا سورس ہے اسپیشلی دیہاتی علاقوں میں جہاں پہ جو آبادی ہے وہ بٹی ہوئی ہے دیکھیں چولستان ہے جیسے چولستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں یا تھر میں لیکن کیا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ بعد جگہ پہ چھ میل ہے بعد جگہ پہ سات میل ہے بعض جگہ پہ آٹھ میل ہے تو گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایک لائن جو ہے پوری وہ کروڑوں روپے کی ایک گھر کو فیڈ کرنے کے لیے بچھائے تو ایسے جو بٹے ہوئے آبادی ہوتی ہے وہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹرانسمیشن لائنس کو لے کے جانا کیونکہ ان پہ بےتحاشا خرچ آتا ہے اور پھر اس طرح سے ان کی جو ریٹرن ہے وہ نہیں آتا تو دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ پرپوزل تو ایسی جگہوں پہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پوائنٹ انرجی کی یعنی جو وہاں پہ لوکیٹڈ انرجی ہو اسی جگہ کے اوپر آپ نے اگر دیکھا ہو تو پرانی جو uh, آپ دیکھیں جو ہمارے جو میتھڈس اس میں uh, جہاں پہ پانی چلتا تھا نہروں کے اندر لوگ وہاں پہ ایک ویل لگا کے تو اس کے ساتھ پنچ چکی لگا لیتے تھے آٹا پیسنے کے لیے اور یہ بڑا ایک آسان سا سمپل سا میتھڈ ہوتا تھا پانی چلتا تھا جس سے اس کے جو نیچے ہوتے تھے ویلز وہ گھومتے تھے اور بغیر کسی خرچ کے بغیر کسی جو ہے وہ اس کے انرجی کو استعمال کیے آ سارا جو گاؤں تھا یا اس علاقے کے لوگ جو تھے وہ دے کین یوزلی ہیو فلاور فرام جو گرینز ان سے اس طرح الٹرنیٹو سورسز ہیں wind ہے ہمارے کوسٹل ایریاز میں اسپیشلی چورستان کے ایریا میں تھار کے ایریا میں وی ہیو دٹ ویلاسٹی وچ از ریکوائرڈ مینیمم ویلاسٹی آف دا ایئر ٹو رن ٹربائن آف اسمال سائز جو ٹاور ٹربائن ہوتی ہے wind اینرجی تو ونڈ اینرجی ہے ہماری سولر انرجی ہے اس طرح جیو تھرمل انرجی ہے ہماری ہائڈل از اے ویری ویری پوٹینشیل انرجی الٹرنیٹو آ, چھوٹے ہائڈل स्टेशन جو نہروں پہ یا چھوٹے چھوٹے جو آ, آپ کے نالے ہیں جو سارا سال یا سال کے کچھ حصوں میں جن میں پانی کی رفتار رہتی ہے تو ایسے الٹرنیٹو سورسز آف जब جو ہے جب میسر آ جائیں گے جب انرجی چیپ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یا کے متبادل ذرائع آپ کو مل جاتے ہیں تو پھر آٹومیشن بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے جو ہیں فوائد جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں نہ صرف ایجوکیشن پہ آ, اس کی آپ کی جو لونگ اسٹینڈرڈ زون پہ آپ کی جو کلچر آسپیکٹس ہیں سوشو اکنامک آسپیکٹس ہیں بلکہ انڈسٹریل آسپیکٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے وہ چیپ جو سورسز ہیں اس لیے ہمارے یہاں یہاں کوشش ہو رہی ہے آج کل ابھی پہلے بھی سے کوشش ہو رہی ہے کہ الٹرنیٹو سورسز کو فروغ دیا جائے اور اس سلسلے میں گورنمنٹ بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے سولر انرجی اور اسپیشلی ونڈ بیس انرجی کو ان کو فروغ دے جو الٹرنیٹو چیپ ذرائع ہیں انرجی کے ان کو حاصل کیا جائے ہم نیکسٹ جی, دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پالیسیز ریلیٹڈ ٹو اپروپریٹ انڈسٹریل ٹیکنالوجیز کہ ایسی نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہیں وہ پالیسیز جو ہیں وہ بنائی جائیں جو کہ ہماری جو سنتے ہیں ہماری جو ریلیٹڈ ایس ایم ایز ہیں ان کو سپورٹ کریں ٹیکنالوجی uh, کے اندر مثلاً اس میں یہ بھی پالیسی ہو سکتی ہے کہ اگر ٹیکس میں کچھ یا جو ڈیوٹیز ہیں امپورٹ کی اس میں بہت دفعہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی آپ اگر فرس کے جب ہماری لائٹ کا تھوڑا سا تھا مسئلہ تو جو ایسی لو انرجی چیزیں تھیں جن پہ انرجی سیونگ ہوتی تھی انرجی سیورز پہ گورنمنٹ نے ڈیوٹی جو تھی وہ ختم کر دی تو اس طرح کے پالیسی انسینٹیوز جو ہیں یہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ضرور جو ہے وہ ملنے چاہیے تاکہ اس سے جو ٹیکنالوجی کی ترویج ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس میں پھر یہی ہے کہ پالیسی میٹر وہ جو ہمارے لوگوں کو سوٹ کر سکیں اور اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس آلریڈی جو انفارمیشن ہے تھرو مختلف سیکٹرز کے ڈاٹا بینک اس کا ہوتا ہے اور وقتاً فتن جو بھی وہی پھر بات جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ جب تک اس کے یوزر اس کو کنوے نہیں کریں گے اپنے ڈسیئن میکرز کو تو پھر ان کو جو ہے وہ اس کا پھر سمر جو ہے یا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نہیں ملے گا تو ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ ایسی پالیسیز کو لانے کی نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر فار اپروپریٹ ٹیکنالوجی یعنی آپ کے پاس ایسے انسٹیٹیوٹ ہو اور بیسک انفراسٹرکچر ہو جہاں پہ آپ ٹیکنالوجی کو فروغ دے سکیں آپ کے پاس اگر آپ کا ذکر کرتے ہیں میٹلز کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ میٹلرجی کا کام ہے ریسرچ کا ہو رہا ہو آپ اگر سلیکان ٹیکنالوجی کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سلیکان ٹیکنالوجی کے ادارے ہونے چاہیے آپ اگر ذکر کرتے ہیں جی کہ جیسے ہمارے اسلام آباد میں ہمارے پاس گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹیشن کا ریسرچ کا ادارہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ اس کی ریسرچ ہوتی ہے سلیکان کا ہے اس کی ریسرچ ہوتی ہے کیمیکل مختلف ہیں جو ان کی ریسرچ ہے اس لیے ایسے اداروں کا فروغ جو ریسرچ بیسڈ ہوں اور ان کے اوپر انسٹیٹیوشنل ریسرچ ہو وہ اس سبجیکٹ پہ ہو جن کی آپ کو ضرورت ہے اور ایسے ادارے ایک نہیں دو نہیں مختلف جگہ پہ ہوں جہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو ایٹ لیسٹ جو بیسک جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے اسے فائدہ ہو اور وہ ریسرچ بیس جو ہے وہ اس کا ہماری ٹیکنالوجی کا ڈاٹا ہو اور ہماری جو ایگزٹنگ ٹیکنالوجی یا ہماری انڈسٹریل جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر بیس کر کے ایسے انسٹیٹیوشن جو ہے ان کی ریسرچ جو ہے وہ آگے چلے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو وہی بات کہ جی آپ کو جو بھی چیز ملے گی سستی ملے گی لوکل ایک ٹیکنالوجی ملے گی اور دوسرا وہ آپ کو سوٹ بڑی کرے گی آپ کی جو سرکمسٹانس ہیں اس کے مطابق تو ضرورت ہے کہ ایسے اداروں کو فروغ دیا جائے الحمدللہ ایسے ادارے ہیں اور ان اللہ اور بھی بن رہے ہیں جہاں پہ ریسرچ جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا جائے اور پھر ریسرچ کو ریسرچ کو پھر اگلا کام یہ ہے کہ کنورٹ کیا جائے ویلیو ایڈیشن میں یعنی اس کو اس کے پیپر تک نہ رہے وہ لوگوں تک اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے وہ پہنچے پھر ہے جی انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن بینک یعنی ایک ایسا ایک آپ کے پاس ایک ڈاٹا بینک ہو ایک ایسا آپ کے پاس ایک ادارہ ہو جس کے پاس وہ تمام انفارمیشن جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے اس کا بیس ہو آج کل اگر آپ سمیٹا کے پاس جائیں تو تقریباً مور دین ٹو ہنڈریڈ جو آپ کے پاس جائیں گے تو فزیبلٹیز اس کی پاکستان کے اندر جو بلکہ اب تو شاید تعداد زیادہ ہوگی ہے مختلف مطلب جو ہیں وہ آپ کو فگرز ملیں گی آپ کو اس میں آپ کو ڈیٹا ملے گا آپ کو Uh, اس کی سیچویشن ملے گی پھر اس میں یہ بھی ملے گا جی کہ فیزیبلٹیز کے اندر کیا کیا اور اچھی چیزیں کی جا سکتی ہیں تو جب تک آپ کے پاس ایک اپنا ڈاٹا بینک نہیں ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ انحصار کر کے جس کے اوپر آپ بھروسہ کر کے اور اس کی کیلکولیشن کے اوپر آپ نے پالیسیز بنانی ہیں اور ڈسیزنز لینے ہیں اور ٹیکنالوجی کی سلیکشن کرنی ہے الٹرنیٹو ٹیکنالوجی کی سلیکشن کرنی ہے اس وقت تک یہ اس سلسلہ جو ہے یہ بڑا مشکل سے آگے چلتا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس سے پہلے گزارش کی تھی کمپیرٹیو اسٹڈیز ہوں گی آپ کے پاس او این ایم پیپرز ہوں گے آپریشن مینٹنس کے آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا آپ کے پاس جو ٹیکنالوجیز ایگزٹ کر رہی ہیں چاہے وہ انڈیجینس ہیں ان کی انفارمیشن ہوگی آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجیز جو باہر سے آ رہی ہیں یا جو نئی نئی انوینٹ ہو رہی ہیں انویشنز ہو رہی ہیں ان کا آپ کے پاس سارا جو ڈاٹا وہ موجود ہوگا یہ بڑا آسان ہو جائے گا نسبتاً ان مراحل کو طے کرنا اور بڑا اس سے جو ہے وہ ایک ترویج ملے گی انرجی کو اپنی ٹیکنالوجی کو پھیلانے میں اور عام آدمی تک اس کے جو چھوٹی انڈسٹری تک اس کے جو ریزلٹس ہیں پہنچانے میں اب ہمارا جو ٹاپک ہے جی یہ ہے رول آف آئی سی ٹی میں آپ کو پہلے یہ گزارش کر دوں کہ بیسیکلی آئی سی ٹی ہے کیا یہ ہے جی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں ایس ایم کی جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنا نہایت ضروری ہے سوچنے کی بات ہے کہ ایس ایم ایس جو ہیں یہ ہے یہ ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے یہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے ایک ڈفرنٹ وے آف لونگ ہے لیکن جو ریسرچ ہے اور ٹیکنالوجی ہے یہ چیپٹر ہے یونیورسٹیز کا یونیورسٹیز کا کیسے کہ جی یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پہ ریسرچ کنڈکٹ ہوتی ہے اور نارملی کنڈکٹ ہوتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف پیپر پبلشنگ آپ کے جو بیسٹ برین ہیں آپ کے جو بیسٹ لوگ ہیں وہ انہی, انڈسٹیز, انہی یونیورسٹیز کے اندر اپنی لیبارٹریز کے اندر اپنے اداروں کے اندر اپنے تحقیقاتی مکالمے لکھتے ہیں اپنے ریسرچ پیپر لکھتے ہیں اپنی پبلیکیشنز چھاپتے ہیں میگزین بات یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے یا جو ریسرچ ہے آپ کی وہ محدود ہو کے رہ گئی ایک پبلیکیشن تک اور یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں ایسے ایم کی جو آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سیکٹر ہے تو کیسے ان کو جو ہے وہ آپس میں ملایا جائے کہ جو ریسرچ ہماری یونیورسٹیز میں اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ریسرچ پیپرز اور سارا جو پبلیکیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں ان کا جو ہے سمر یا ان کا جو ریزلٹ ہے یا ان کا جو بینیفٹ ہے وہ کس طرح سے پچایا جائے ایک عام آدمی تک آج کے دور میں موجودہ دور میں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب تک انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہوگی آپ اپنی پروڈکٹ کو نہ پھلا سکیں گے نہ آپ اپنے بیسک اسٹرکچر کو سنبھال سکیں گے میں بات کر رہا ہوں اسمال بزنس کی اور یاد رکھیے ان ڈاکومینٹڈ اکانمی کے اندر جہاں پہ لوگ کوئی جو ہے بک کیپنگ اور نئے لمبے چوڑے سلسلے مارکیٹنگ کے یا اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ نہایت ضروری ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کو جو ہے وہ ترویج دی جائے میں اس کے سلسلے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں گویٹمالا پیرو اور ہیٹی یہ بڑے لیٹن امریکہ کے چھوٹے چھوٹے پسماندہ سے ملک ہیں لیکن یہاں پہ انٹرنیٹ کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ ہر سمال انڈسٹری ہر ایک چھوٹا کاریگر چاہے وہ پلمبر ہے چاہے وہ پینٹ کرنے والا ہے چاہے وہ ایک میسن ہے چاہے وہ آپ کا وہ مالی ہے اس نے اپنی جو ہسٹری ہے اپنی جو یہ میری اپنی اسٹڈی نہیں ہے بلکہ یہ ولڈ بینک کا پیپر ہے اس نے اپنی اس کو ڈیٹا بیس کو اپنے لوگوں تک انٹرنیٹ کے ذریعے پچھایا ہوا ہے کہ جی یہ میرے بیک گراؤنڈ ہے یہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یہ تھرو دس ایڈریس اور تھرو دس ٹیلیفون نمبر یو کین ریچ می اور جو ہے وہ اتنا کامیاب میتھڈ ہے کہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کی اکانمی جو ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے میں Uh, آپ کو محسوس ہوگا کہ اپنے اصلی ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن میں گھوم پھر کے اسی کی پے ہو رہا ہوں گا ہم اب بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کی دنیا میں آج کے دور میں بھی جبکہ ترقی کمیونیکیشن میں بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہم کمیونیکیشن کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت بھی دنیا میں دنیا میں جو لوگ ہیں وہ صرف جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ سو لائنیں جو ہیں آ, ٹیلی فون کی جو ہیں آ, یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جی آ, دو ایسے شخص ہیں جن کو آ, جو ٹیلی فون کی سہولت میں اثر ہے یعنی آ, نہ ہونے کے برابر پھر اس سے ذرا آگے چلے جائیں تو آ, آٹھ ایسے لوگ ہیں آ, جو تھوڑے سے زیادہ ترقی یافتوں مالک ہیں جن کو یہ ٹیلی فون کی سہولت میں اثر ہے پھر اگر آپ اس سے بھی آگے جاتے ہیں تو جو مڈل جو اس میں آتے ہیں سیکٹر میں آتے ہیں لوگ ان کو تقریباً چودہ لوگوں کو لیکن ترقی یافتہ ممالک میں پچاس لوگوں کے لیے سو لائنیں ہیں آج بھی دنیا کی ہاف سے زیادہ آبادی ایسی ہے جس نے کبھی ٹیلی فون نہیں کیا اور تقریباً چون پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر سے ٹیلی فون کا ڈسٹینس کم سے کم دو گھنٹے کی میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں تو جب تک کمیونیکیشن جو ہے یہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک چھوٹی انڈسٹری جو ہے یہ اپنی نیٹ ورکنگ اپنی پروڈکٹ کو سیل نہیں کر سکیں گے پچھلے دو میں ورلڈ بینک کی ایک کانگریس ہوئی اس کے اندر جو مثال دی گئی وہ بڑی اچھی تھی دو ممالک کی دی گئی کہ برازیل میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے سائنوز اس کا نام ہے وہاں پہ جو ہیں جوتوں کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہاں پہ جناب کل جو ہے ایک نو سو ڈالر نو ملین ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ ہے وہاں پہ آ, ایک ہزار لوگ ہیں جو یہ بناتے ہیں اور اپنی نیٹ ورکنگ کے ذریعے اب چھوٹے وہ بنانے والے پندرہ سو لوگوں کو وہ بیچتے ہیں اس کے ساتھ جو خوشی ہوئی وہ ایگزامپل سیالکوٹ کی دی گئی کہ سیالکوٹ کے اندر تین سو پچاس لوگ ہیں جو سرجیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے سورسز سے وہ پندرہ سو بائرس کو وہ تھرو دیئر پرسنل سورسز جو انٹرنیٹ یا اور طریقوں سے کیے ہیں ان کو کرتے ہیں نیٹ ورکنگ جو ہے اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ایک جوائنٹ ہو جائیں نیٹ ورکنگ کا مقصد یہ بھی ہے کہ جگرافیکلی جہاں لوگ مختلف بٹے ہوئے آپ اپنی مارکیٹنگ کر سکیں تو آئی ٹی کا رول یا انفارمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا رول یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو بائر ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ریچ کر سکتے ہیں اور اسپیشلی ایسے اداروں میں چھوٹے اداروں میں جہاں پہ ہمارے پاس مارکیٹنگ کے لئے لوگ نہیں ہے ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے دیکھیے وہاں پہ کتنے آسان ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی پہنچ جائے مے بی ٹو ڈے وی کین سی دیٹ موبائل فون از الٹرنیٹو فار دیٹ یس بڑی تیزی کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے تو یہ چیزیں ساری جو ہے آئی سی ٹی کی یہ ترقی پذیر ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی آ رہی ہیں اور ان اللہ تعالی اس کے جو آ, آپ دیکھیں گے ریزلٹس ہوں گے وہ بڑے اچھے ہوں گے اور عام آدمی جو ہے وہ اپنے ریسورسز کے لیے اپنے جو ہے را مٹیریل کے لیے اور اپنی اشیاء کو بیچنے کے لئے جب خود کانٹیکٹ کرے گا ایک سستے ذریعے سے باہر کی دنیا سے تو ایک تو اس کے مڈل مین کا خرچ پہ جائے گا اور دوسرا اس کو زیادہ سے زیادہ انویشن کا پتہ چلے گا لیکن اس کے لیے پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ دین ایوری بڈی ٹو لرن لرن اباؤٹ دی آئی ٹی بیسکس جو ہیں اور اس کے لیے ہماری حکومت ماشاءاللہ بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بڑا ایک اچھا خوشائد جو ہے یہ ثابت ہوگا قدم اسٹوڈینٹس so ہم نے بیسیکلی جو ڈسکشن تھی ہماری یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں تھی ہم نے اس کو ایک چھوٹے سے دائرہ کار کے اندر ایس ایم ایز کے اندر رہتے ہوئے ڈسکس کیا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا اگلے لیکچر میں یہ ہوگا کہ ایس ایم ایز کے اندر ایکسپورٹ پوٹینشیل جو ہے وہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے کیوں ہم ایس ایم ایز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں یہاں میں آپ سے ایک شوسی گزارش کر دوں کہ امیرکا میں جو ابھی ریکارڈ ہیں ان کے مطابق جو بڑی انڈسٹریز ہیں انہوں نے تقریبا جو آٹھ لاکھ لوگ تھے ان کو ملازمت سے فارغ کیا جبکہ ایس ایم ایز نے اکتالیس لاکھ لوگوں کو ملازمت فراہم کی تو یہ ہے افیکٹونیس ایس ایم ایز کی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ان کا ایکسپورٹ پوٹینشیل کیا ہے آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے افیکٹو ایکسپورٹ میں بھی اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اجازت چاہنے سے پہلے پھر آپ سے وہی گزارش ہے کہ خوب دل لگا کے پڑھیے جو آپ یہ اب, اب لیکچر سنیں اس کو کوشش کریں اپنی اپنی لینگویج میں جیسا بھی لکھ سکیں ضرور لکھیں بار بار لکھیں تاکہ آپ کی وائبری آپ کی رائٹنگ پار جو ہے وہ بڑھے اور اس سے آپ کو بڑی آسانی پیدا ہوگی کنسلٹ کریں ڈکشنریز کو بکس کو آپ کو اپنے ذخیرہ الفاظ بڑھانے میں مدد ملے گی ایک اچھے اسٹوڈینٹ کی طرح اپنا اپنے گھروں کا خیال رکھیے اور اگلے لیکچر تک کے لئے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں